أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنفيذ خير أمة أخرجت من الناس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله ان کی وہ پوری کوشش رہی ہے اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ اور ان کے ساتھ ملنے والے بنو سلیم وغیرہ کے لوگ احاصی دوسرے بنو خدا وغیرہ احاص جی سے کہا جاتا ہے اور اس طرح بنو ادوان کے لوگوں کو تیار کیا اور مدینہ محورہ پر حملے کا اعلان کیا دس ہزار کی فوج تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے نکلے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ پونے چھ میٹر چوڑی ساڑھے چار میٹر گہری اور تقریباً ڈھائی کلومیٹر میٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی ایک خندق کھودنے کا آپ نے فیصلہ کیا سنت پر سلام ہال ولم رأى المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا ن ورسوله ہو سوجلہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا مچسلی اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی کہا تھا اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور فرمبرداری کو ہی مزید بڑھا دیا اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقی وسلاۃ وسلام عالیہ رسول ہل کریم اما حاضری نے مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلمت و نصیحت کی یہ اکیس بھی کڑی کچھ ہی دیر میں آغاز ہوا چاہتی ہے قبل اس سے کہ شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف لائیں ہمیں پچھلے خطاب کا پچھلے درس کا کچھ حصہ معلوم ہو جائے پچھلے دس کی اہم چیزیں جو تھی ہم نے سنی تھی غز بن نظیر ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ پیش کیا اور کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا اور اس غزب بن المستلق کہ اس کے اندر مسلمانوں نے کس طریقے سے کفار کے ساتھ لڑائی کی اور اس کے بعد ہم نے اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی گئی منافقین کی جو باتیں ہوئی تھی مسلمانوں کے تعلق سے اور مسلمانوں کو نکال بھگانے کے تعلق سے مدینہ منورہ سے اور اسی طریقے سے ذات رقع کے تعلق سے ہم نے سنا تھا کہ جہاں پر مسلمان تیر کھاتے رہے اور مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ متمین کا نماز میں خوشو و خزو کیسا ہوا کرتا تھا یعنی یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے واقعات کی روشنی میں ہم نے الحمد سنی تھی اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ان اللہ تعالی اگلا درس بھی آپ سماعت فرمائیں میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مخصور حسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی اکیسویں کڑی کا آغاز فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ <سلام>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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین خصوصاً قریش کے ساتھ غد بدر میں جو لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ مستقل چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شروع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگے ہی بڑھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ مسلمانوں کی خصوصی مدد ہوا کرتی تھی ہر آنے والا سال ایک جنگ کے خاتمے کے بعد کمزور ایمان لوگ یہ سمجھتے تھے کی اب آگے کی منزل آسان سے آسان رہے گی لیکن اللہ تبارک وطا کا کچھ کرنا اس کی حکمت اور مسلمانوں کے لیے اس کی آزمائش کا کچھ ایسا معاملہ تھا کہ ہر آگے, وانی آگے والی منزل ہر آگے آنے والا سال مسلمانوں کے لیے مشکل اور پریشان کن ہی مرحلہ ہوا کرتا تھا پچھلے درس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریضہ کو بنو نغیر کو مدینہ منورہ کی سے شہر بدر ہو جانے کا آپ نے حکم دیا ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی قبائل مدینہ منورہ کے جنوب اور شمال شرق دونوں طرف جو بدوی قبائل آباد تھے اور ان میں سے بہت جو قریش کے ہمنوا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی اہم مہم روانہ کر کے بلکہ خود اس میں شریک ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اثر قائم کر دیا جنوب کی طرف بنو مسلک یا مریسی کا واقعہ پیش آیا اور شمال شرق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے بتایا تھا آج جہاں شہر حناکیا آباد ہے وہاں پر بنو غطفان کے جو قبائل تھے آپ ان کی سرکوبی کے لیے آئے جسے ذات الرکا کہا جاتا ہے اس سے مسلمانوں کا ایک رعب میں پھر قائم ہو گیا جو غز احد کے بعد اور بیر مرونا اور واقع رجی کے بعد کمزور پڑ گیا تھا مسلمانوں سے خصوصاً مکہ کے لوگوں سے کسی حالت میں بھی دبے نہیں تھے مکہ کے لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ غزوے بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر کے اندر یہ واضح کر دیا ظاہر کر دیا یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اگر ستر آدمیوں کو تم نے شہید کر دیا ہے تو ہم کمزوری کی حالت میں ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا جو قافل آ آ آ قافلوں کا جو راستہ تھا تجارتی جو شہرہ شہراہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام کو بیٹھایا کہ کفار کو تن کیا جائے اور اس چیز کو کافی لوگ اچھی طرح سمجھ بھی گئے تھے اگرچہ انہوں نے حدوئے احد میں مسلمانوں کے بہت سے لوگوں کو مار لیا تھا چنانچہ سال بھر کے بعد جو وعدہ کر کے گئے تھے کہ بدر میں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا اللہ کے رسول شسم تشریف لے گئے لیکن ابو سفیان اپنی جماعت کو لے کر کے واپس چلا گیا اور آگے نہیں آئے لیکن ظاہر بات ہے انہیں مسلمانوں سے دشمنی تو تھی مسلمانوں سے کھار تو کھائے ہوئے تھے اور سب سے اہم چیز ان کے سامنے جو تھی وہ اپنی تجارتی شاہراہ کی حفاظت تھی کیا میں اس کی حفاظت کرنی لیکن اب یہ آزمال یہ تھے کہ ہم اکیلے ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے لہذا اللہ کا کرنا یہ کہ بنو نغیر کے جو لوگ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے اور جا کر کے خیبر میں اور اولا میں آباد ہوئے تھے انہیں ایک ان کے لحاظ سے ایک بہترین موقع نظر آیا بنو نغیر کے بڑے بڑے سردار ابن اختب سلام ابن ابل حق ابو رافع یہ سارے کے سارے مل کر کے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو ابھارنا چاہا مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے اس لیے کہ یہود ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے اور پیچھے سے خفیہ چال چلتے ہیں جیسا کہ آج بھی ان کی وہ پوری کوشش رہی ہے کہ اپنے کافی حد تک امن سے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو آپس میں لڑایا ہوا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا ہوا ہے مسلمانوں کو نسارہ سے لڑایا ہوا ہے اس طریقے سے لوگوں کو لڑا کر کے اپنے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کی مسلمان کی نصارہ سے اور مسلمان کی آپس میں ایک دوسرے سے شیعہ اور سنی یہ اختلاف جہاں ختم ہوئے تو ہمارے لیے وہ فارغ ہو جائے کہ ہمارا فلسطین کے اندر رہنا مشکل ہوگا تو ہمیشہ یہ خفیہ چال چلتے دے. لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے مکہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا جائے اور مدینہ منورہ سے شمال شرق کی طرف جو قبائل آباد ہیں جسے بنو غطفان کے لوگ ہیں بنو اسد ہیں ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارا جائے چنانچہ ان کا ایک وفد تقریباً سات آٹھ آدمی کی ایک وقت سات آٹھ آدمیوں کو لے کر کے مکہ مکرمہ جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں سے بات کرتا ہے مکہ کے لوگ بھی چونکہ وہ عرب کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اصل صحیح دین کے اوپر ہم ہیں اور محمد اللہ جو دین لے کر کے وہ دین باطل ہے لہذا لوگوں سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے چنانچہ ایک سوال انہوں نے کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم لوگ اہل کتاب ہو یعنی کون یہود کے لوگ ہم ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے ہم تو ایک عام لوگ ہیں لیکن تمہارے پاس تو کتاب ہے نا تم حق اور حق کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہو یہ بتاؤ کہ ہم لوگ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے ہیں حاجیوں کو حج کراتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا مبارک گھر ہے اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ آیا حق کے اوپر ہیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو جو رشتے داری کو توڑنے والے ہیں رشتے داری کو توڑنے والے ہیں آپ اور بیٹے میں تفریق کرنے والے ہیں ہم سے لڑائی کرنے والا یہ، یعنی وہ حق کے اوپر ہے تو یہود نے حق کو جاننے کے باوجود ساتھیوں اس صدی کے بھی ایک یہودی معرف نے واقعے کو ذکر کر کے لکھا کہ اس وقت کے یہودیوں کی بہت بڑی غلطی تھی وقت کے یہودیوں کی بہت بڑی غلطی تھی کہ تھوڑی سی مسلحت تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا پیانی سے کام لیا اور حق کو چھپایا اس وقت کا بھی ایک یہودی لکھتا ہے چنانچہ یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دین محمد اللہ کے دین سے بہتر اور افضل ہے نواز حالانکہ وہ یہ جانتے تھے اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ توحید کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان پر نکیر کرتا ہے کہ الم تراین اتو نصیبی نبی جب تاغوت أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سبیرا آپ ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی کتاب کا علم، تورات کا علم دیا گیا اولا تو وہ جادو ٹونا دھوکے بازی اور تاغوت پر ایمان لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر لوگ یہ مکہ کے مشرقین مومنوں سے افضل ہیں الا اللہ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی لانت بھیجتا ہے اور جس کے اوپر اللہ تعالی لانت بھیجے ان کی مدد کرنے والا آپ کسی کو نہیں پائیں گے یہ اشارہ بھی تھا کہ یہود جتنی بھی کوشش کریں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی فلن تجیدہ نسیرہ آپ ان کی مدد کرنے والا کسی کو نہیں پائیں گے تو ان لوگوں نے وہاں جا کر کے اہل قریش کی یہ موافقت کی اور اس کے بعد قریش کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی کہ آپ لوگ حملہ کرو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور بنو غطفان کے لوگ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں چنانچہ بنو نظیر کا کنانہ ابن ربیع ابن ابی الحقیق اس کا ذکر اگلے درس میں یا کسی میں آئے گا یہ شخص آتا ہے بنو غطفان کے پاس اور بنو غطفان کا سردار ابن الفظاری تھا اسے تو ابھارا کہا دیکھتے نہیں ہو تمہارے لیے ایک مشکل مسئلہ ہمارے کچھ لوگ قریش کے پاس گرے ہیں قریش ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں لہذا تم سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے آؤ اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو جڑ سے اخاڑ کر پھینکا جائے شروع میں ابن حسن تیار نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ خیبر کی سال بھر کا کھجور سال بھر کی آمدنی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں سال بھر کی آمدنی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں اور آج بھی ساتھیوں اگر آپ دیکھیں آپ دیکھیں تو بعد وہ لوگ جو یہودی ہیں یا ان کی اصل یہودیت کی ہے وہ بھی کسی ملک میں امن کو پاش پاش کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں چاہے آج کے یہود ہوں یا ان کے چیلے امریکہ یا یورپ ہو یا ان سے ہم جوڑ رکھنے والے نسارا اور رافدہ اور حضرات ہوں یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی سیاست دیکھیں گے تو ان کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ان تمام چیزوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے تو یہودیوں نے کہا کہ ہم خیبر کی آمدنی کا ایک سال کی پوری آمدنی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں اور اہل بادیا کا یہ خادثہ رہا ہے ساتھیوں کہ انہیں کچھ ملنا چاہیے انہیں جہاں فائدہ ہوگا ان کے ساتھ اپنا جائیں گے جو انہیں دے گا ان کا ساتھ وہ دیں گے اگر اہل بادیہ کی آپ تاریخ دیکھیں تو چنانچہ اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ اور ان کے ساتھ ملنے والے بنو سلیم وغیرہ کے لوگ احابیش دوسرے بنو خدا وغیرہ احابیش جسے کہا جاتا ہے اور اس طرح بنو غطفان کے لوگوں کو تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کا اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے ساتھیوں یہ لشکر کل مل کر کے دس ہزار تھا تقریباً جب کی پورے مدینہ منورہ کی آبادی بڑے بوڑھے بچے اور ملا کر کے بھی شاید اتنے لوگ نہ ہوتے اس وقت جو مسلمان تھے اتنے نہ ہوتے دس ہزار کی فوج تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ قریش ایسی تیاری کر رہے ہیں اور فوج جمع کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ فوج مدینہ منورہ کا رخ کر رہا ہے آپ صلی اللہ صلی صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کی کیا کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اتنی فوج سے مقابلہ کرنا اس لیے کہ دیکھیے ساتھیوں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومنوں سے مطالبہ ہے کہ ظاہری وسائل جو ہیں ان کو بھی استعمال کریں ظاہری وسائل سے پیچھا اپنا نہ چھڑائیں ظاہری وسائل آپ کے پاس نہ ہوں اور وہ استعمال نہ کیجیے آپ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی امیدوار رہیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ اسی لیے اللہ تعالیٰ خیل دشمنوں کے مقابلے کے لیے جتنا تم سے ہو سکے تم طاقت اور قوت کو اکٹھا کر اس کی تیاری کرو بغیر اس کی تیاری کے جہاد نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا, کیا کرنا چاہیے آخر میں طے یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کی ساتھیوں آبادی جو ہے وہ یہ دیکھیے نقشہ ہم نے آپ کے سامنے لے لیا یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی حکمت ہے کہ مدینہ منورہ کی آبادی جو, جو, اس وقت مدینہ جو آبادی تھی وہ اس کی حفاظت کا کچھ فطری انتظام تھا اولن تو دیکھیں گے آپ یہاں سے مدینہ منورہ جائیں تو شمال شرق کی طرف مدینہ منورہ سے پہلے آپ کو کالے کالے اور نوکیلے پتھر دکھائی دیں گے ابھی آج آپ جس دن میں سفر کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا جس کے اوپر آج کل جوتا پہن کے چلنا بھی مشکل ترین کام اگر لوہے کا بھی جوتا انسان پہن کے لگ شاید وہ بھی ٹوٹ یا کچھ دیر میں اسی لیے ان پر اس راستے پر آنا لوگوں کے لیے یا پار کرنا بڑا مشکل تھا دوسری چیز یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی آبادی میں چاروں طرف اردید گرد کھجور کے بہت زیادہ باغات تھے اسی لیے قریش جب غزوے احد میں حالانکہ مدینہ منورہ سے مکہ کس طرف ہے جنوب کی طرف ہے اور احد پہاڑ کس طرف ہے شرق کی طرف ہے شرق شمال کی طرف ہے وہ لوگ آخر جنوب طرف سے کیوں نہیں آئے اس لیے کہ کوبا اور ادھر آبادی اور کھجور کے باغ تھے کسی فوج کا اس طرف سے آنا ایک مشکل کام تھا لہذا وہ لوگ جنوب کی طرف سے آ کر کے ایسے مدینہ منورہ کے طرف آئے تو اللہ تبارک تلا کرنا یہ کہ مدینہ منورہ کے تین طرف حفاظتی انتظام اس طریقے سے تھے کہ یا تو پتھریلی زمین تھی پتھریلی زمین تھی یہ دیکھیے ہر راہ یہ شمال ہے یہ جنوب ہے یہ شمال یہ جنوب ہے اور یہ شرق ہے اور یہ غرب ہے یہ شرق ہے یہ غرب ہے یہ دیکھیے مت ادھر سے قریش کا راستہ ہے لیکن اب ادھر سے اندر آنا ان کے لیے مشکل آپ دیکھ رہے ہیں یا آبادی ہے یا تو یہ چیز یہ ہے لہذا قریش یہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر آئے یہ. یہ جگہ جو تھی یہ خالی جگہ تھی یہ وہ حد پہاڑ ہے یہاں جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ اور یہ جگہ جو تھی خالی تھی ادھر نہ کوئی بڑی وادی تھی نہ یہ ہرا یعنی پتھریلی زمین تھی اور نہ کھجور کے باغات تھے تو خطرہ تھا کہ مدینہ منورہ حملہ اس طرف سے ہوگا یہ یہ جگہ جو بنتی تھی یہ تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر ہے دو سے ڈھائی کلومیٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ کی اس جانب ایک خندق کھود دینی چاہیے بڑا مشہور ہے حالانکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیا تھا مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ہے پچھلے مؤرقین جو لکھتے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشورہ کس نے دیا ہے سلمان فارسی نے لیکن ہمارے اردو کے مورخین نے کیا کہا کہ یہ مشورہ سلمان فارسی نے دیا دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مشورہ کس نے دیا تھا حضرت سلمان فارسی نے اس کا مطلب ہے کہ خود وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس میں کمزوری ہے اس میں لیکن ہمارے اردو کے مورخین ہم نے کئی یہ کتاب دیکھی ہر ایک کیا کہتے ہیں یہ فیصلہ مشورہ کس نے دیا تھا سلمان فارسی نے ہو سکتا ہے دیا ہو لیکن تاریخ کے لحاظ سے حقیقت ایسی ثابت نہیں آتی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت میں فوجی قیادت میں جو مہارت حاصل تھی اور اللہ نے اپنی طرف سے آپ کو جو ہنر دیا تھا یہ اس کا ایک مظہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کم سے کم عرب میں اس کا ذکر کہیں ملتا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان بظاہر ظاہری لحاظ سے میدان میں نکل کر کے لڑنا ان کے لیے کیا ہے مشکل ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک خندک کھود دینی چاہیے چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا خندق ساتھیوں جو کھودی گئی تھی جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ تقریباً دو سے ڈھائی کلو میٹر جس کی گہرائی ساتھ ہاتھ رکھی گئی یعنی تقریباً ساڑھے چار میٹر گہرا تاکہ کوئی آدمی کود کر کے بھی اس سے نکلنا اس کے لیے کیا ہو جائے مشکل ہو جائے اور اس کی چوڑائی جو رکھی گئی وہ نو ہاتھ تھی وہ نو ہاتھ تھی اس لیے کہ گھوڑا بھی اگر اتنی لمبی چھلاگ لگانا چاہے تو پار نہیں کر سکتا ہے جو تقریباً پونے 6 میٹر ہوتی ہے پونے 6 میٹر گویا پونے چھ میٹر چوڑی ساڑھے چار میٹر گہری اور تقریباً ڈھائی میٹر لمبی خندق خودنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا جی نہیں کلو میٹر لمبی ڈھائی میٹر کلو میٹر ہم نے کہا نہیں ڈھائی کلو میٹر نوزا ڈھائی کلو میٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی ایک خندک کھودنے کا آپ نے فیصلہ کیا چنانچے مسلمان بڑے جذبے میں ظاہر بات اپنی حفاظت بڑی اہم چیز ہے بلکہ آپ سروس نے وہاں پر ایک ہنر سے یہ بھی کام لیا کہ دس گز متعین کر دیا دس ہاتھ چالیس ہاتھ متعین کر دیا اور ہر چالیس ہاتھ کے اوپر آپ نے دس دس صحابہ کو لگا دیا کچھ حصہ آپ نے خصوصا مہاجرین کے حوالے کیا اور کچھ حصہ انصار کے حوالے کیا یہ خندق کھودنی شروع ہوئی اور کم سے کم جو ذکر آتا ہے وہ چھ دن کا ذکر آتا ہے لیکن یہ بات ذرا سمجھ میں کم آتی ہے بعد روایات میں ہے کہ پندرہ دن تک مسلمانوں سے کھوتے رہے بعد روایات میں بیس کا دن کا ذکر ہے علا کل حال مسلمانوں نے جو اللہ کے رسول جو وقت متعین کیا تھا اتنے دنوں میں آپ صلی اللہ اکرام نے خندق کھود کر کے تیار کی خندق کھودنے میں ایک مسلمانوں نے عقل مندی سے اور کام لیا خندق کر کے جو مٹی بچتی تھی اسے کیا کرتے تھے کچھ مٹی تو دور پھینک دی جاتی تھی اور کچھ مٹی جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہاں پر رکھ دی جایا کرتی تھی یہ حکمت تھی کافروں کی طرف مٹی نہیں رکھی کیوں اس لیے کافروں کی طرف رہے تھے اس مٹی کو اندر گرا کر کے پاٹ سکتے ہیں لہذا کیا, کیا اسے کہ اس میں یہ بھی رہے کہ ہاں اس کافی اس مٹی کو استعمال نہ کر سکے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر بات اگر ساڑھے چار میٹر گہری کھودی گئی ہے تو اور کیا ہے ساڑھے پونے چھے پونے چھ میٹر جو ہے اگر چوڑی ہے تو مٹی کافی نکلی ہوگی اتنی مٹی کافی اس طرف رہے گی تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ کی مسلمانوں کو مٹی کے نیچے سے پیچھے سے چھپ کر کے ان کے اوپر تیر مارنے کا موقع ادھر سے تیر آئے تو مٹی کے پیچھے چھپ جائیں گے دو فائدہ تھا لہٰذا یہ مٹی اس طرف رکھی گئی جس طرف مسلمانوں کا علاقہ یعنی مدینہ منوورا کا علاقہ تھا اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابۂ کرام کو متعین کیا کہ کی پہاڑوں سے لا کر کے پتھر یہاں اکٹھا کر لیں تاکہ وقت پڑنے پر تیر تو ان کے اوپر برسایا جائے گا ہی پتھر مار کر کے بھی انہیں پیچھے کیا جا سکے على كل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق یہ مرحلہ پیش آیا ساتھ یو اس خندق کی کھدائی میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی ہے بڑی پریشانی اٹھانی پڑی یہ نہ سمجھیں کہ ہاں ایک مشکل کام تھا کیوں اس لیے کہ اولن تو مسلمانوں کے پاس مزدور اتنے زیادہ غلام اتنے زیادہ نہیں تھے وجہ اس کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف مدینہ منورا میں لے آئے تو مسلمانوں نے تقریباً اپنا سارا کچھ اپنی ساری کوشش کس کے لیے دین کے لیے وقت کر دی تھی حتیٰ کی ان کے جو کھیت تھے اس کی بھی صحیح خدمت نہیں کر پاتے تھے اس کی بھی صحیح خدمت نہیں کر پاتے تھے یہ ایک اور وجہ تھی کہ مالی اعتبار سے انہیں بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور یہ موسم ساتھیوں سردی کا تھا یہ موسم سردی کا تھا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کے بھی کمی تھی اور تیسری بات آپ یہ نہ بھولیں کہ یہاں سردی میں ہوا بڑی تیز چلتی ہوا سردی میں اور بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے باہر رہنا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے تو ایک طرف تو مسلمانوں کی تنگ دستی دوسری طرف کھانے پینے کی کمی اور تیسری طرف سردی کا موسم اس لیے بعد بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ خود بھی چونکہ مزدور نہیں تھے لہذا وہ بھی خندک کی خدائی اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے اور یہ کام تقریباً ایک ہزار مسلمان کر رہے تھے کتنا ایک ہزار مسلمان کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خود بھی ان کے ساتھ شریک رہتے تھے حضرت انسلم مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حالات جو ذکر کیے صحیح بخاری شریف وغیرہ میں بلکہ بیان کر ہیں کہ ایک دن ایک بار کئی دن ہو گیا ہم لوگ کچھ کھائے نہیں تو ہمیں جو لے آیا گیا اسے کوٹا گیا اور بدبو کرتی ہوئی چربی اس لیے کہ خشک ہے وہ اندر جانا اس کا کیا ہے مشکل ہے تو بدبو کرتی ہوئی چربی کے اندر اسے گودھا گیا ساتھی ارجن مالک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر بو ایسی تھی کہ ناک پہ رکھو تو بو آ رہی گلے میں رکھو تو گلے سے اندر نہیں جا رہا ہے لیکن مجبوری تھی کہ کوئی چیز ہمیں کھانے کو ملی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو کر کے اسے کھایا کرتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی اگرچہ وہ بظاہر کمزور تھے لیکن نفسیاتی طور پر وہ کمزوری کے شکار کبھی نہیں ہوئے کیوں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ مل کر کے خندق خودا کرتے تھے مٹی ڈھویا کرتے تھے بلکہ حضرت برائے ابن عظیم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ہم لوگوں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کے اوپر اتنی مٹی لدی ہوئی اتنی مٹی اٹی ہوئی تھی آپ کا چمڑا نہیں دکھائی دے رہا تھا اس قدر مٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر کے وہ لوگ بھی رج شیر گایا کرتے تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے ہیں دیکھا صاحب کرام محنت کر رہے ہیں تو انہیں دیکھ کر کے آپ نے کیا فرمایا اللہم لا عائش الا عائش للانصار فخرہ اے اللہ تبارک و تعالی اصل زندگی تو کہاں کی زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے بظاہر ان کے حالات اگرچہ ہیں لیکن اصل زندگی کیا ہے آخرت کی زندگی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ انصار اور مہاجرین کو تو بخش دے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ مل کر کے بعد ایک شعر ہے لینا صدق نہ ولاسلین اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی نہ ہم صدقہ دینے کے لائق ہوتے نہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تماری مدد کر ہم اگر کافروں سے ملاقات کریں وہ سب ان لاقع اے اللہ تعالیٰ اگر ہم کافروں سے ملاقات ہو تو ہماری مدد فرما اور ان نل قد کد بگو یہ لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے ان اگر مجھ سے جو ہے کچھ چاہتے ہیں تو ہم ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ اشار خود نبی ان کے لو ان کے لئے میں ملا کر کے آپ ہی اچار پڑھا کر جیسا کہ میں ہے اللہ کلحاظ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے خندق کو بنا لیا آگے بڑھنے سے پہلے چند چیزیں اور آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دیکھیں ایک چیز یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ہر پریشان موقف میں ان کی دلجوئی کا اور ان کی ثابت قدمی کا سامان پیدا کر دیتا تھا سامان پیدا کر دیتا تھا وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بعد معجزات کا ظہور ہوتا تھا تو مسلمان کیا سمجھتے تھے کہ ہاں ہم حق پر ہیں اور ان کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا تھا تو خندک کے خدائی کے درمیان بھی بعض معجزات کا ظہور ہوا چنان کے سہی بخاری شریف اگر ہمیں حضرت برائے ابن نے سے مروی ہے مسرت احمد میں سنن ہے کہ ایک بار ہم لوگ خندک کھود رہے تھے کہ سخت چٹان سامنے آ گئی ہمے کے ہر زور آور نے ہر طاقتور نے اپنا زور آزما لیا لیکن وہ چٹان ٹوٹنے پر آتی ہی نہیں لیکن اس کو توڑنا ہے اس لیے کہ وہاں پر ڈھے کرنا ہے جب ہم سب لوگ آجد آ گئے ظاہر بات ساچی اس کی ایک وجہ اور یہ تھی کہ مسلمان تین دن ہو گیا تھا انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا تین دن صرف پانی پر گزارا تھا بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے جسم کے اوپر پیٹ باندھ پتھر باند لیا اپنے پیٹ کے اوپر اپنے پیٹ پر پتھر یہ چیز ہم آپ لوگ سنتے آئے ہیں ہوتا یہ تھا کہ اس علاقے میں ایک پتھر ایسا ملتا تھا جو ٹھنڈا ہوا کرتا تھا گرم پتھر نہیں ہوتا تھا ٹھنڈا ہوتا تھا اگر اس کو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے یہاں پر باندھ لیا جاتا تھا تو اس کا دو فائدہ ہوتا تھا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جگہ خالی نہیں محسوس ہوتی تھی یہ جگہ خالی محسوس نہیں ہوتی تھی ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ خشکی کی وجہ سے گرمی پیٹ کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی تھی اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ چیز خالی رہے تو کمر جھک جائے گی جب پیٹ پر یہاں پتھر رکھ رہے تو کمر جھکنے نہیں پاتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں مہربانی ربوبیت کا مظہر ہے کہ ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آج تو طب اتنا آگے بڑھ چکا ہے نا لیکن ان کو اپنی حفاظت کے اللہ تعالی طریقے بتاتا ہے تو وہ لوگ وہ پتھر باندھا کرتے تھے ظاہر بات پتھر باندھے ہوئے تین دن ہو تو کچھ کھایا نہیں ہے ساتھیوں ہم بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے کو نہیں رکھ پاتے ہے کہ نہیں اور جانتے ہیں اگر کمزوری ہوتی ہے بھوک رکھتی ہے تو طاقت بھی نہیں لگتی ہے ہر مسلمان نے اپنا زور آزمایا بڑے بڑے بہادروں نے بھی لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے ٹس مس ہونے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کھاڑی کے پاس آئے خندق کے پاس اور کہے کہ مجھے کدال دو میں نیچے اترتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے نیچے رکھی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے تو اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہے اور نبی نے دو پتھر باندھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر دو پتھر باندھ رہا اس وقت صحابہ ایک کو اس کا اظہار ہوا چنان اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اللہ کا نام لے کر کے ایک وار کیا ہے آپ نے تو زور کی چنگاری اڑی زور کی چنگاری اڑی آپ نے اللہ اکبر کہا مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا دوسری بار آپ نے وار کیا پھر چنگاری اڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا مسلمانوں نے پھر تیسری بار آپ نے جب کیا چنگاری اڑی اور راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ پتھر ایسا نرم ہو گیا کہ بالکل بھس بھسا سا ہو گیا بالکل ٹوٹ کر کے چور ہو گیا تو صحابہ ایک نے کہا اے اللہ کے علیہ وسلم چنگاری اڑی ہے اور آپ اللہ اکبر اس کا کیا مقصد ہے کہا پہلی بار جب چنگاری اڑی ہے تو اس کی روشنی میں ہم نے روم کیسرے روم کے سرخ محلات کو ہم نے دیکھا ہے دوسری بار جو چنگاری اڑی ہے اس میں ہم نے کسرا کے مدائن شہروں کے محلات کو دیکھا ہے اور تیسری بار سنا اور سنہا سے آگے بالکل حبشہ تک کے جو محلات ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر اے مسلمانوں تمہارے ہاتھ فتح ہو کر کے رہیں گے تمہارے ہاتھ فتح ہو کر کے رہیں گے اور وہی صحابہ کرام جو غزے خندق میں شریک تھے انہی لوگوں نے ان شہروں کو فتح کیا ہے انہیں لوگوں نے ان شہروں کو فتح کیا ہے یہ مرحلہ پیش تو آیا لیکن حضرت جابر میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صورت حال دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کی حالت دیکھی اور دیکھا آپ کے پیٹ پر دو پتھر ہیں تو اللہ کے رسول سے اجازت چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیجیے گھر جانے کے لیے گھر گئے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی وہ حالت دیکھی ہے کہ اس پر صبر نہیں کیا جا سکتا آیا تمہارے پاس کچھ ہے تو کہا کہ کی کیا ہے صرف ایک بکری کا بچہ ہے کہ اسے دبا کر دو اسے دبا کر دو صرف ایک بکری کے بچے کے مالک تھی. کہا اسے دبا کرو اور کچھ کہا کہ ایک سا جو ہے ایک سا جو ہے یعنی تقریباً ڈھائی کلو ڈھائی سے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں کہ بکری کے بچے کو ذبح میں کرتا ہوں اور یہ جو ہے اس کا دلیا یا اس کا آٹا کون بنا ہے تم بناؤ چنانچہ بیوی آٹا پیسنے لگی آٹے کو تیار کیا اتنا جابر ابد اتنی دیر میں بکری کو دبا کر کے فارغ ہو گئے دونوں نے مل کر کے بیوی نے آٹا گودا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری گوشت کو کس پر رکھا ہانڈی پر رکھا اور جب تیار ہونے کے قریب ہوا تو کہا کہ بیوی نے جائیے اللہ کے رسول چپسکے سے کہیے گا کسی اور کو معلوم نہ ہو پائے چپکے سے کہنا کہ اے اللہ کے رسول چھوٹی سی بکری تھی اور اتنا آٹا ڈھائی کلو جو تھا آپ کے لیے اور آپ اپنے ساتھ ایک دو آدمی جس کو جس کو ساتھ لے رہا چاہیں لے لیں کہا کہ کیا کتنا انظام کیا ہے کہا اتنا ہے آپ نے فرمایا کثیر طیب یہ تو بہت زیادہ اور بڑی اچھی چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل خندق کو دعوت دے دی پورے اہل خندق کو دعوت دے دے کہ جابر ابن عبداللہ نے تمہارے مہمانی کا سامان کیا ہے چلو سارے لوگ لوگ کتنے تھے ساتھیوں ایک ہزار تھے کتنے تھے ایک ہزار تھے اچھا جابر عبد گھبرائے اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں لیکن ان سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو دیکھو میرے آنے کا انتظار کرو بھاگتے ہوئے جا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے اہل خندق کو دعوت دے دی ہے اب میاں بیوی کا بعد میں تکرار ہونے لگی بیوی نے کہا ہم نے منع نہیں کیا تھا آپ کو کہا ہم نے تو آپ سے کہا ہے تو اس پاک بیوی نے کہا پھر اللہ کے رسول تم نے بتایا ہے کہ ہاں اتنا ہے کہا کہ ہاں ہم نے بتا دیا ہے کہا جاننے کے بعد جب آپ صلی اللہ وسلم لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے آپ نے کہا آٹا کہاں ہے آٹا لے آؤ آپ نے اس پر دم کیا اور اس میں اپنا لو دہن لگا دیا یہی سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں فاتحہ کرنے کی دلیل لیتے ہیں باللہ من ذالک فاتحہ کا اس سے کیا تعلق ہے ساتھی فاتحہ کا اس سے کیا تعلق ہے کہ نہیں اور میں جانتا ہوں کہ مولوی جو فاتحہ کرتا کر تھوپے گا تو کوئی کھائے گا نہیں اس کو ہے کہ نہیں کوئی نہیں اس کو کھائے گا تو اس کا فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے رسول ہے آپ کی ایک دعا ہے یا فاتحہ میں جو کھانا ہوتا اسے اسے بھی کہیں بڑھتے دیکھا ہے آپ نے کہ دو آدمی کا کھانا ہو اور بیس آدمی دو سو آدمی کھا لیں اس کو تو یہ بلا وجہ لوگ بیداد پہلے ایجاد کرتے ہیں پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ کر کے لے آتے ہیں حالانکہ چاہیے یہ کہ پہلے دلیل ہو پھر اس سے کوئی مسئلہ اپنایا جائے ہمارے یہاں پہ لوگ بدا د ایجاد کرتے ہیں پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ کر کے لانا شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا اور کہا کہ کسی روٹی پکانے والی کو پڑوس سے بلا لو صرف ڈھائی سے آٹا ہے اور ہنڈیا کو آپ نے اس میں دم کیا لو دہن اپنا ڈالا اور کہا کہ اسے چولہے ہی پر رہنے دو اور صرف جو ہے چمچے سے نکالنا بس اور کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دس آدمیوں کو اندر آنے کی آپ سلوس نے دعوت دی اتے جابر عبد اللہ کہتے ہیں روٹی پکتی جا رہی تھی نہ آٹا ختم ہونے پر آتا تھا اور اس میں سے سالن اور گوشت نکلتا تھا نہ اس میں سے گوشت ختم ہونے پر آ رہا تھا یہاں تک کہ سارے اہل خندق اس سے آسودہ ہو کر کے کھائے اس کے بعد آپ سروسلم نے کہا جابر عبد اللہ کی بیوی سے کہ پکاؤ اور پاس پڑوس میں بھی دے دو اس لیے کہ لوگوں کو کھانے پینے کی بڑے پریشانی لاحق ہوئی ہے. تو اس قسم کے معجزات کو ظاہر کر کے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دل جوئی کرتا تھا ثابت قدمی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں اور یہ تکلیف اور پریشانی برداشت کر رہے ہیں اس کے آگے کیا ہے اللہ تعالی ہمارے بڑی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے اللہ کل حال مسلمان جب اس سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد نبی کے مشرق کی طرف فارع نامی ایک قلعہ تھا اس میں عورتوں اور بچوں کو رکھ دیا عورتوں اور بچوں کو وہاں کر گئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار کی فوج لے کر کے خندق کے پاس پہنچ گئے ادھر سے کافروں کا لشکر اہل مکہ کا لشکر ایسے آ کر کے اس طرف جہاں آج مسجد قبلتین واقع ہے اس کے قریب آ کر کے ٹھہرتا ہے اور ادھر سے ان لوگ بنو غطفان کا آ کر کے احد پہاڑ کی طرف آ کر کے ٹھہر جاتا ہے اور پھر آگے جب مل کر کے دونوں دس ہزار کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو خندق کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے وہ سوچ کر تو یہ آیا تھا کہ اب ہم مدینہ میں کیا ہے داخل ہو جائیں گے لیکن اپنے سامنے کیا ہے ایک خندق دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے کہ سامنے مسلمان تیر لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اب یہ ان کے لیے ایک عجیب بات تھی اور ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت یہ بھی اپنائی کہ یہ فوج تو تھی اس فوج سے کبھی آپ دو سو اور کبھی پانچ سو کا دستہ متعین کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں وہ گشت لگاتا رہتا تھا اس کا دو فائدہ تھا کہیں دوسری طرف سے جو باغات کے راستے ہیں کافر اس طرف سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں ایک چیز دوسری چیز ابھی بھی مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد ہے یعنی بنو قریدا کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل پا کر کے مسلمانوں پر وہ حملہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صرف آپ نے فوج کو آگے کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی گشتے بھی آپ متعین کیے جو مدینہ منورہ میں گشتے لگاتے رہے یہ شوال کا آخر کا مہینہ تھا ساتھیو اب اسی طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی طرح اشارہ کر ارشاد فرماتا ہے ولمزاب کالو ہدا ما ود اللہ رسول جب مسلمانوں نے احزاب یعنی جماعتوں کو دیکھا تو کیا کہا ہاں یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا وسد اکس اللہ, اللہ اور اس کے رسول نے سد کہا تسلیم اس سے مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا ساتھیو اس غضوے سے تیرہ نمبر آیت سے لے کر کے یعنی نو نمبر آیت سے لے کر نو نمبر آیت سے لے کر کے تیئیس نمبر آیت تک نازل ہوئی ہے یہ پوری آیات اگر آپ پڑھیں اس کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو غزے ذاب کا اندازہ ہوگا ساتھیو اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں اب ظاہر بات ہے نہ ہی مسلمان اس کے اوپر نہ ہی کافر گندک کو پار کر سکتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں تک پہنچ سکتے ہیں مسلمان نگرانی کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس طریقے سے مسلمان کو آسان, مسلمانوں کو آسانی سے کافروں نے چھوڑ دیا کافر برابر کوشش کرتے رہے تیر برساتے رہے پار کرنے کی کوشش کرتے رہے کھنڈک کو پاٹنے کی کوشش کرتے رہے بلکہ بسا اوقات تو ایسا مرحلہ پیش آیا ہے کہ ایک بار کافروں کا زور اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ ظہر کے بعد سے مغرب ہو گئی اور مسلمانوں کو نماز اثر پڑھنے کا موقع نہیں ملا کیوں اس لیے کہ نماز عصر میں مشغول ہوتے تو ادھر سے کافر کسی بھی طریقے سے کندک کو پار کر کے یا ایک آدمی کود کر کے آتا اور ادھر سے جو مٹی تھی وہ گرا کر کے وہ پار کرنے کی کوشش کرتی لیکن ادھر سے وہ تیر برس آ رہے ہیں قریب آنا چاہتے ہیں مسلمان ادھر سے تیر پھینک رہے ہیں اور پتھر پھینک کر, کر کے انہیں پیچھے کر رہے ہیں جب سورج ڈوب گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کافروں کو گالی دے رہے ہیں کہتے ہیں اے اللہ رسول صلی اللہ وسلم اصر کی تو آج میں سورج ڈوبتے ڈوبتے پڑھا آپ نے کہا تم نے تو پڑھ لی ہے ابھی تک ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اس دن عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ نے سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی تھی اور علماء کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک سلاتے خوف یعنی خوف کی جو نماز پڑھنے کی ہے وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا بلکہ ایک دن ساتھیوں اس سے بھی مشکل کا وقت آیا صبح ہی سے کافی جب تنگ آ تو ایسا تیز حملہ شروع کیا تیروں کا برسانہ ہے اس کنارے جا کر کے پار ہونے کوشش کرنا ہے کندھک کو پارٹنے کی کوشش کرنا ہے کہ تین ہزار مسلمان جو ڈھائی کلومیٹر کی دوری پہ پھیلے ہوئے تھے اس قدر مشغول ہوئے اس قدر مشغول ہوئے اس قدر مشغول ہوئے کہ ظہر کی, کی نماز نہیں پڑھ سکے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے حتیہ کی مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکے سنن نسائی کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے چار نمازیں ایک اکٹھا ایک ساتھ پڑھی ہیں چار نمازیں اکٹھا ایک ساتھ پڑھی ہیں ساتھیوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نماز کسی مجبوری سے قضا ہو جائے تو اس کو قضا پڑھ لے لیکن شرط یہی ہے کہ مجبوری سے یہ نہیں کہ سویا رہے الارم نہ لگائے اور کہے کہ نماز قضا میں پڑھ لوں گا مارکیٹ گھومنے کے لیے گیا بازار میں گھوم رہا ارے بھائی یہاں کہاں مسجد ملے گی ہے کہ نہیں اگر ابھی کا کرنا جگہ مل جائے گی نہیں ملے گی استناجا کا نکل جائے گی مل جائے گی بازار میں نا لیکن ہاں؟ مسجد کے بادوں میں لیکن نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی قضاء حاجت کے لیے جانے کے لیے وقت مل جائے گا اس لیے اس کو ضروری سمجھا ہے لیکن نماز کو ضروری نہیں سمجھا یہ غلط ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر تو مجھے تو شبہہ ہے کہ اس کی نماز ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی بہت سے علماء کہتے ہیں اسے اب نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے اب اس کی نماز نہیں ہوگی اسے اللہ تعالی توبہ وہ استغفار کرنا چاہیے تو کہنے کا مطلب یہاں سے یہ مسئلہ ہوا کہ اگر کسی مجبوری کے تحت ایسا مشکل وقت ہے مجبوری ہے پریشانی ہے کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکا تو نماز قدا پڑھ لے لیکن جان بوجھ کر کے چھوڑ کر کے نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر مشکل سے مشکل ترین وقت ہے آتے رہے بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ تقریباً بیس دن گزر گئے ساتھیوں اس طریقے سے کتنا بیس دن گزر گئے اس طریقے سے ایک دن تو کافروں نے فیصلہ کیا ان کے چند پہلوانوں نے جیسے عمر ابن ود تھا اکرما ابن ابھی جہل اور دوسرے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو خندق پار جانا ہی ہے ہم کو فیصلہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے آج ہمیں خندک پار جانا ہے چنانچہ صبح کو نکلے اور آ کر کے معائنا کرتے ہیں اس طرف سے لے کر کے اپنے گھوڑے پہ سوار ادھر گئے اُدھر, سے ادھر آئے دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ مناسب ہے تو اس اس جگہوں کو کھالی چھوڑا گیا تھا جسے بعد مروازے کا نام دیا ہے بعض جگہوں کو کسی مقصد کے لیے خالی چھوڑا گیا تھا تو وہ لوگ اس چیز کی تلاش میں رہے چنانچے بائیں طرف ایک جگہ دیکھا کہ فاصلہ تھوڑا سا کم دکھ رہا ہے اس لیے کہ بسا اوقات بعد جگہ سخت رہی ہوگی تنگ رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہاں پر تھوڑی چوڑائی کم ہو اور یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں کنارے مٹی نہیں ہے لہذا کوشش کر کے ان کے تین یا چار پہلوان خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے امر اکرما ابن ابھی جہل اور ہمارے خیال سے نوفل ابن مغیرہ نوفل ابن مغیرہ اور دو ایک پہلوان لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر ابن بود کے مقابلے میں آئے اور اس سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نوفل ابن مغیرہ کے مقابلے پہ آئے لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمارا پہلوان امر ابن بود اتنا بڑا پہلوان ہے وہ مارا گیا تو میری کیا مجال ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے ہوا یہ کہ نوفل ابن مغیرہ نے اپنے گھوڑے کو کدایا تو لیکن اس کا گھوڑا پورا نہیں کود سکا اور خندق میں نیچے گر گیا اب مسلمانوں نے اسے پتھر مار مار کر کے ہلا کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ لوگو اے لوگوں کے لوگوں عزت کی موت مرنے دو یعنی لڑ کر کے یہ کیا تو ہمیں پتھر مار رہے چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں کود گئے اور کہا کہ جس سے مقابلے کے لیے میں خندک میں آتا ہوں اور جا کر کے, اس کے جب مقابلہ ہوا تو اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا ہے کہ اس کا کندھا کرتے کرتے اس کا آدھا جسم کٹ گیا اتنا زور کا وار کیا اس کے اوپر تو جب باہر نکل کر کے آئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تلوار تو بڑی تیز ہے بڑا اچھا وار کرتی ہے زبیر رضی اللہ عنہ اپنا مشہور مقولہ کہا تھا کہا تھا کہ صرف اس میں تلوار کا کمال نہیں ہے بلکہ زورے بازو کا بھی بہت بڑا دخل ہے اس میں صرف تلوار کا کمال نہیں ہے اگر ہاتھ میں طاقت ہی نہ ہو بازو میں طاقت ہی نہ ہو تلوار کیا کام کرے گی تو کہنے کا مطلب کہ کافر ہونے یہاں تک کوشش کی کہ خندک کو پار کر لیں ساتھیوں بیس دن گزر جانے کے بعد جب کافروں نے دیکھا کہ اب ہم خندق کو آسانی سے پار نہیں کر سکتے اس لیے کہ مسلمان ہمیں قریب آنا ہی نہیں دے رہے ہیں ہم جہاں قریب جاتے ہیں تو پتھروں اور تیروں سے ہمارا استقبال کرتے ہیں اور یہ بھی سوچیں کہ کافر اتنے دن کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے وہ تو یہ سمجھے تھے گھنٹوں میں اپنا معاملہ طے کر کے اپنا ایک دن میں چلے جائیں ہے کہ نہیں لہذا پھر یہاں پر یہود اپنی چال چلنی شروع کیے یہود اس لیے کہ ان کے ساتھ حجئی ابن اختب جو بنو نظیر کے نگالے گئے تھے اور خیبر میں آباد ہوئے تھے اور کافروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے حجئی ابن اختب ابو سفیان سے کہتا ہے کہ اب میں ایک اور چال چلتا ہوں کہ بنو قریضہ سے یہ کہتا ہوں کہ محمد اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد ان کا ہے آپس معاہدہ ہے اس کو ختم کر جب معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ پیچھے سے بنو قریدا کے لوگ حملہ کریں گے اس لیے کہ ساتھیوں بنو قریدا کی جو آبادی تھی وہ مسجد نبوی کے قریب تھی یہ دیکھیے خندق جو ہے یہ ہے خندق یہ ہے. اصل مدینہ کی آبادی جو ہے یہ تھی اور بنو قریدا کے لوگ یہاں آباد تھے گویا خندک اور اصل مدینہ کی جو آبادی ہے مدینہ کی آبادی بنو قریدا اور خندق کے درمیان تھی تقریبا یہ بنو ہیں یہ ان کی آبادی ہے. یہ قبا کا علاقہ ہے یہ بنو قریدا ہیں یہاں پر لشکر تھا یہ کافروں یہ لشکر کافی یہ. یہ. یہ قریش کا لشکر یہ قریش کا لشکر ہے یہ غطفان کا ہے مسلمان یہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر کہیں عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا تھا ہوا یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر قرائدہ کے لوگ مسلمانوں سے جو معاہدہ ہے وہ ختم کر دیں تو ہمارا دو فائدہ ہوگا ایک فائدہ تو ہوگا کہ ان کے علاقے سے چھپ کر کے ہمیں مدینہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا باغات سے اور ان کے علاقے سے چھپ کر کے موقع مل جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خندق کے اوپر جو اتنا بڑا پہرہ لگا ہوا ہے مسلمان سارے کے سارے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اگر ادھر سے بنو قریضا حملہ کریں گے تو مسلمان دو میں بڑھ جائیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ نپٹنے میں آسانی ہوگی لہذا ہوئی ابن اختب بدبخت ہے. بنو قریضا کے پاس آتا ہے اور اس کے سردار کاب ابن اسد کے دروازے پر آیا تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہتا ہے ہوئی ابن اختب کی ساری دنیا کی عزت لے کر کے آیا ہوں فوجوں کا سیلاب ہے تمہارے ساتھ آ رہا تمہارے لیے آ رہا ہے اگر چاہتے ہو تو سارے مل کر کے محمد اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اللہم صلی اللہ مسلی محمد اور بنو غطفان کے لوگ بھی اور قریش کے لوگ یہ تہیا کیے ہوئے ہیں کہ جب تک جڑ سے انہیں اخاڑ نہیں دے گے یہاں سے جائیں گے نہیں کاب نے کہا کہ تُو میرے پاس ایسی بدلی لے کر کے آ رہا جس کا پانی جھڑ گیا اس میں پانی نہیں ہے خاری آواز ہے اس میں کوئی پانی نہیں ہے تو میرے لیے دنیا کی ذلت لے کر کے آیا ہے محمد نے کبھی خلاف وردی اور وعدہ خلافی نہیں کی ہے معاہدہ نہیں تور ہم ان کے معاہدے کو نہیں توڑ سکتے کہا اللہ کے بندے مجھے اندر تو آنے دے کہاں نہیں میں دروازہ نہیں کھولتا لیکن کہا کہ اچھا تو ایک آج اس طرح میں, میں تو ایک کپ سے بھی دور بھاگتا ہے ہے نا یعنی جیسے کہتا لہا, تجھے اتنا کپ دے ہم کو تجھے یہ ڈر ہے کہ میں تیری روٹی کھاؤں گا <coughs> کہا کہ تو جو ہے مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن جب یہ آر دلایا کھلانے پلانے کا تو دروازہ کھولتا دروازہ کھول دیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے گھنٹوں بیٹھا رہا اور اسے آخر میں قائل کر لیا قائل کر لیا اس بات پر کہ ہاں معاہدہ کو توڑ دیا جائے اب جب معاہدہ کو توڑ دیا ساتھیوں مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین گھڑی آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے تو آپ نے ہتے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا چنانچہ آپ نے کہا کہ کون جائے گا حضرت زبیر نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ اب وہ دشمنی برابر ہے کوئی کیا قتل کر سکتے ہیں اس کو نا حضرت زبیر سے تین بار آپ نے کہا کہ کون جائے گا بنوا کے خبر لے آئے گا کیا کیا انہوں نے زبیر نے کہا کہ میں جاتا ہوں اس وقت آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری اور دوست ہوتا ہے اور جنت میں میرے حواری اور دوست کون ہے زبیر ابن عوام ہے یہ ان کی بہت بڑی اسی موقع پر آپ نے کہا تھا چنان چہتے زبیر عوام بلکہ ان کی والدہ آپ رسم کی فوفی صفیہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرا ایک لوتا بیٹا ہے اسے ہی آپ قتل ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں اسے ہی آپ لے کہتے نہیں نے تشریف, تشریف لے گئے اور اندازہ کر کے آئے کہ ہاں اب جو ہے وہ لوگ معاہدہ کو توڑ دیا وہ کیسے کہا اس لیے کہ قلعہ کی دیوار کو درست کر رہے راستے صاف کر رہے ہیں جانوروں کا چارہ اکٹھا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی مشکل وقت لیے تیاری ہو رہی ہے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا غم ہوا کہ آپ غم سے چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے کہ اب کیا, کیا جائے مدینہ منوا اس لیے کہ کی آبادی کیا تھی مدینہ اندر ہے لیکن مزید تحقیق کے لیے آپ نے عبادہ کو بھیجا کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ پوچھو تو ان سے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہے یہ کیا خبر ہے لیکن آپ نے کہا کہ واپس آ کر کے یہ نہ کہنا کہ معاہدہ توڑ دیا ہے ورنہ مسلمانوں کے اندر اور خلبلی مت جائے گی چنانچہ وہ دونوں گئے اور ان سے بات کیا تو بنو قرضہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا محمد کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اللہم صلی اللہ صلی محمد ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے ہم نے ہم ان کو پہچانتے نہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی چنانچہ ان دونوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول عضل وقارہ رودل وقارہ اس لیے کہ یہ دونوں قبیلے ہیں جو غد رجی اور میرے معون کے موقع پر مسلمان ساتھ غداری کی تھی یعنی مطلب کیا ہے کہ کی بنو قریلہ غداری کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وہی پر اللہ اکبر کہتے اٹھے اور کہا کہ مسلمانوں اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اسی وقت سے متعلق اللہ تبارک و وطالعہ جو ہے ساتھی میں شاد فرماتا ہے کہ جبک دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آ رہے ہیں یعنی قریش اور ان کا اور دس ہزار کا جولس کر رہے وسفل امین اور تمہارے نیچے سے یعنی بنو ہیں تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی بلغت قلوب الحناجر اور خوف سے تمہارے دل گلے تک پہنچ گئے تھے وہ تزن اب اللہ اور اللہ کے بارے میں تم لوگ بدنی کے شکار ہونے جا رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا اور سخت جھجھوڑا ہے وزول ضلع زلزال شدیدا سخت جھجھوڑا ہے ایسے ہی موقع پر کافروں نے بات کافر بات بنانا شروع کر دی کوئی کیا کہتا کہ کی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تم سے محمد یہ کہہ رہے تھے کی کہ کسرا اور کیسر کے محل بھی فتح کرو گے تم اور آج صورت حال یہ ہے خوف کا کہ ہم قدائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ساتھوں یہ بڑا مشکل مرحلہ مسلمانوں پر آیا سچے ایمان والوں کا اور منافقین کا وہاں پر اظہار ہو گیا آپ کی فوج میں جو منافق موجود تھے اب وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھے گھر جانے کی جایا دے دیجیے اس لیے کہ ہمارا گھر ایسے کھلا پڑا ہے ہمارا گھر کھلا پڑا ہے بچوں کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اے اللہ کاسول مجھے جانے کا اس لیے کہ مجھے وہاں پر کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تھا آپ چاہتے اجازت دے بھی دیتے تھے کیوں اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری فوج میں رہیں گے پھر بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مشکل وقت تھا ساتھیوں کی مسلمان سخت مشکل وقت میں پڑے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہا کس میں قریش میں اور بنو گتفان میں بنو غطفان کے سردار کو کہلا بھیجا کہ تم واپس چلے جاؤ مدینہ منورہ کی آدھی آمدنی ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو اس نے کہا کہ پوری آمدنی دو تو اس لیے کہ ہمیں خیبر والوں نے کیا کہا ہے پوری آمدنی آپ نے کہا کہ پوری نہیں آدھی اس پر آپ تیار ہوئے لیکن کہا کہ ذرا ہم سادوں سے مشورہ تو کر لیں ساد ابن, ابن, ابن مسعود ان لوگوں سے مشوراتوں تو کر لیں اس لیے کہ یہی اپنے قوم قریش انسار کے سردار تھے آپ نے ان کو بلایا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ وہی آپ کی طرف آئی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے صلح کر لی جائے تب تو اس بارے میں ہم کوئی دخل نہیں دینا چاہتے ساتھیو یہ مسلمانوں کا موقف ہونا چاہیے یہ موقف کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ رہا ہے اس میں بظاہر ہمارا نقصان دکھائی دے رہا ہے لیکن ہمیں ہم کوئی اس لیے کہ ان کا بظاہر یہ نقصان تھا نا آدھی پیداوار دینے کے لیے وہ تیار ہو رہے تھے اور ظاہر بات جو دے رہا اسے دلیل ہو کے دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا اور یہ جانتے ہیں بہادری کے خلاف ہے کوئی آدمی ذلیل ہو کر کے کسی کو کوئی چیز دے لیکن انہوں نے کیا کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے وہی آپ کی طرف کی گئی ہے ایسا کیجئے تب تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ماننے کے لیے تیار لیکن اگر آپ ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ایسا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم انہیں پیداوار کی بات تو چھوڑ دیے تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیں گے پہلے ہم جاہل تھے شرک پر تھے انہی کی طریقے سے تھے پھر بھی ہم سے وہ لوگ یا تو خرید کر کے کھجور لے پائے ہیں یا تو مہمان بن کر کے آئے ہم نے کھلایا تب ہم سے کھجور لے پائے ہیں ورنہ کھجور کا ایک دانہ بھی ہم سے وہ نہیں لے سکے آج جب کہ اللہ تعالی نے ہمیں عزت بخشی ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے توحید کی دولت ہمیں مل گئی ہے تو ہم دلیل بن کر کے انہیں یہ دیں گے اللہ کی قسم ہم نے تلوار کھلا اور کوئی دینے کے لیے تیار آپ نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہی بات صحیح ہے اس پر ہم موافق ہیں ہم تو تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے گویا ایک امید جو مسلمانوں کو بن گئی تھی کہ معاملہ حل ہو جائے گا وہ ساتھیوں اس طریقے سے تقریباً ستائیس دن گزر گئے کتنے ستائیس دن یا چھبیس دن گزر گئے ستائیس یا چھبیس دن لے کے روایات میں وہ ہے ستائیس سے دن گزر جانے کے بعد جب معاملہ اور سخت آیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک مثل ہے کہ مشکل جہاں زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے یہ جہاں کہیں مشکل آئے گی فائن نہ مالوسری <يُسرًا> ہر چیز کے لیے ایک انتہا ہے کوئی چیز انتہا کو پہنچ جائے تو اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اب یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ طرف فرماتا ہے کہ ان کے دل کہاں گلے تک پہنچ گئے تھے اب مسلمانوں کا ساتھیو سونا بھی حرام ہو گیا تھا کیوں اس لیے کہ خطرہ تھا کہ ادھر سے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اندر سے کبھی حملہ ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہ پیدا کرتا ہے چنانچہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس مسلمان آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشکل مرحلہ ہے ہم کیا کریں کون سی دعا کوئی دعا سکھائیے کہ ہم پڑھیں تو آپ نے کہا کہو مستور اور آتینا و عامر رو آتی نا اللہ, اللہ اے اللہ تعالی ہماری عزت باقی رکھیے گا اللہ مستور اور ہماری عورت یعنی پردے جو ہے اس کو چھپانا و آمین رو اور خوف ہمارے اوپر جو لاحق ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے امن دے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے چنان کے مسرت احمد محض عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جہاں پر مسجد فتح بنی ہوئی ہے وہاں خندق کا جو علاقہ وہاں مسجد فتح وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد یوم الطنین کو آپ نے دعا کی یوم الطول کو دعا کی یوم العربیا کو دعا کی یوم الربع کو ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا یہ تھی اللہ مجر صاحب احزب الحزاب اللہ مہزم ہوں وزلزم ہوں اے بدلی کو لیک چلانے والے اے کتاب کو نازل کرنے والے ان جتھوں کو ہلا کر کے رکھ دے انہیں ہرا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ظاہری اسباب پیدا کر دیے اس جنگ کے خاتمے کے لیے کچھ ظاہری اسباب پیدا کر دیے اس جنگ کے خاتمے کے لیے وہ اسباب بیان کر کے میں اپنی بات کو بند کرتا ہوں پہلا سبب تو یہ تھا کہ یہ محاصرہ بڑا طویل ہو گیا تھا یہ گراؤ جو مسلمانوں کا تھا بڑا ایک مہینہ سے قریب ہونے جا رہا تھا اور لوگ اتنی لمبی تیاری کر کے نہیں آئے تھے اور مستقبل قریب میں جلدی کسی فتح کی امید نظر نہیں آ رہی تھی یہ مشکل مرحلہ آنے کے باوجود بھی مسلمان اپنی جگہ پر اڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو پانچ سو لوگوں کو متعین کیا کہ غزے جہاں دیا بنو قریضہ ہے وہاں پر اور عورتیں جہاں پر ہیں ان کی سخت نگرانی کریں چنانچہ ایک بار ایک یہودی اس کے پاس آیا ال... اس قلعے کے پاس گڑہی کے پاس جس میں عورتیں آباد تھیں وہ ادھر کسی طریقے سے پار کر کے دیوار کے اندر چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی حضرت صفیہ نے خیمے کی ڈنڈے سے مار مار کر کے اسے ہلاک کر دیا اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ماشاءاللہ پہلوان تھی تو آپ لوگوں نے غدوے احد کے موقع پر سنا ہوگا کہ حضرت ہیں کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی جب خبر پھیلی تو میری میری والدہ یعنی اللہ کے رسول کی پھوفی وہ بھی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی تو آ جب دور سے آتے ہوئے انہیں دیکھا تو کہا کہ جا کر کے اپنی والدہ کو روکو آگے نہ جانے پائے ورنہ حمزہ کی لاش کی جو حالت بنائی ہے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے انہیں بڑی تکلیف ہوگی تو کہتے اب زبیر ابن عوام کہتے ہیں کہ میں آگے جا کے سامنے کھڑا ہوا تو زور کا مجھے ایک سینے پر گھونسا مارا کہ ہاتھ میرے سامنے سے بدبخت نہیں کہ اور میں گر گیا۔ تو ماشاءاللہ اسے طاقت ور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس طریقے سے بنو قریظہ نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی فوج موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ مسلمانوں نے اپنا پورا انتظام کیا اور بڑی بہادری کے ذات اڑے رہے تو اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی جلدی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے اور بنو غطفان کے لوگ چونکہ پیسے کے لیے آئے تھے اب ان کے بھی پاؤں ڈھکمگانے لگے کہ اب واپس چلنا چاہیے ادھر ایک مہینے کا وقت بھی بیکار ہمارا گیا کہ نہیں اور ادھر خیبر کی جو آمدنی ملنے والی تھی وہ بھی نہیں ملنے والی ہے تو یہ لمبا مرحلہ ہونے کی وجہ سے ہونا یہ بھی ایک سبب بنا ہے دوسرا سبب بنو غطفان کے ایک آدمی نعیم مسعود ہے وہ مسلمان ہو گئے اور نہ تو قریش ان کے مسلمان ہونے کا معاملہ جانتے تھے نہ خود ان کا قبیلہ جانتا تھا نہ بنو قریضا کے لوگ جانتے تھے کہ ہاں یہ مسلمان ہو گئے تو یہ نبی سر خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی مشکل میں ہیں کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر مدد کر سکتا ہوں آپ نے کہا تم اکیلے ہو کیا مدد کرو گے تم اکیلے ہو ایک آدمی کیا مدد کرو گے البتہ ایسا کرو کہ ان میں فوٹ ڈالنے کی کوئی چال چلو تو کوئی ایسی چال چلو کہ اس میں فوٹ پڑ جائے چنانچہ انہوں نے ایک ترکیب سو کی ونو کے پاس گئے بنو قریدا کے پاس گئے اور کہے کہ تم لوگ بے وقوف ہو بے وقوف ہو تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے تم دیکھ رہے ہو کہ ایک مہینہ ہو گیا ان محمد اور ان کے لشکر کے اوپر کسی کو قبضہ نہیں مل رہا ہے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے آج قریش کے لوگ اگر چلے جائیں گے اور ہم نے سنا ہے کہ اب جانا چاہتے ہیں وہ. وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں آج چلے جائیں گے تو تمہارا بھی وہی حسر ہوگا جو کہ اور بنو نظیر کا ہوا ہے بلکہ تم تو بڑے غدار تمہاری گردن گردن مار دی جائے گی تو کہا ہاں یہ غلطی تو ہے کافر کیا کرنا چاہیے کہا ایسا کرو کہ قریش سے یہ معاہدہ کر لو کہ چالیس آدمی کو بطور ضمانت کے تمہارے پاس چھوڑ دیں اس لیے کہ اگر جو ہے تمہارے اوپر مسلمانوں کا حملہ ہوا تو وہ بھی لوگ مارے جائے ورا قریش اگر چالیس آدمی تمہارے پاس رہ چھوڑ کر کے نہیں جائے جائیں گے یہاں سے کہا تم بڑی بہترین بات کر رہے ہو اور یہاں سے نکل بنو کے قریش کے پاس گئے اور قریش سے کہا کہ بنو قریضا اپنے کیے پر بڑے شرمندہ ہیں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں انہوں نے محمد اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی آپ میں معاف کر دیجیے دی اور اس کے بدلے ہم قریش کے چالیس آدمیوں کو آپ کو دیتے ہیں آپ ہمیں معاف کی اور ان کی گردہ آپ مار دیجیے دی جا کر قریش سے یہ کہا تو قریش نے کہا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں چنانچہ اپنا آدمی جب بھیجتے ہیں بنو قریضا کے پاس تو بنو قریضا کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا کوئی بھروسہ نہیں تم کب جا سکتے ہو ہمیں اکیلے چھوڑ دو گے لہذا اپنے چالیس آدمی ہمارے ہاں بطور ضمانت کے رکھو کہ جب تک اس جماعت کا فیصلہ نہیں ہوگا یاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک ہم چھوڑ کر کے جائیں گے نہیں تمہیں کہا یہ تو بڑی اچھی یہ تو وہی بات ہے جو نویب مسعود مسود کرا تھا کہ ہمارے لوگوں کو یہ مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کیا ہے دونوں میں اب فوٹ پڑ گئی دونوں میں فوٹ پڑ گئی تیسری جو جسے کہتے ہیں کہ حقیقی یا بالکل فوری سبب بنا ہے فوری سبب بنا جسے سبب مباشر کہتے ہیں عربی میں وہ کیا ہے آپ لوگوں نے جیسا کہ سنا ایک ٹھنڈی کا موسم تھا ٹھنڈی کا موسم تھا قریش ویسے ہی پریشان ہو گئے تھے اتنا کھانے پینے کا سامان لے کر کے نہیں آئے ہوئے تھے ٹھنڈی کے موسم کی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمانوں کی مدد کے لیے سخت ٹھنڈی ہوا چلا دی جا کم جنود السلام علیہ و جنوب المتروہا جب تمہارے پاس جتھے آئے تو ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا کو مسلط کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت کو بھی نازل کی چنانچہ رات میں ساتھیوں جیسے ہوا کہ سخت ٹھنڈی ہوا پوربی ہوا چلنا شروع ہو گئی اور جانتے ہیں پوربی ہوا کی یہ صفات ہے کہ وہ ہڈیوں کے اندر تک پہنچ جایا کرتی ہے ہڈیوں کے اندر تک اور جس کو جہاں بھی چوٹ لگ رہی تھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے پور بھی ہوا میں تو پورب سے ہوا چلنی شروع ہوئی اور اتنی تیز چلی کہ ان کے خیمے کی کھوٹیاں الٹ گئیں آگ جلاتے تھے سردی کے لیے تو آگ اڑ جایا کرتی تھے بج جایا کرتی تھی اب ان کے لیے نہ تو وہاں پر ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہے قریش کے لیے اور نہ وہاں پر رہنے کی جگہ ہے ایک صحابی حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی رات جس رات کو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ کون ہے جو بنو قریضا میں قریش کے پاس جائے ان کی خبر لے کر کے آئے لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے اور واپس بھی آئی یہ دو شرطیں بڑی مشکل تھی ساتھیوں ایک تو ہے کہ واپس آنے کی شرط پتہ نہیں قتل ہو جائے دوسری یہ ہے کہ ہاں بھائی کوئی ایسی حرکت نہ کرے خدیفہ بیان کرتے ہیں کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوا مسلمان بزدل نہیں تھے لیکن یہ شرط پورا کرنا کہ واپس بھی آنا ہے اور ان کے بارے میں صحیح معلومات لے کر کے آنی ہے یہ اتنا مشکل کام تھا چنانچہ تیسری بار میں آپ نے خدیفا سے کہا کہ تم جاؤ وہ کہتے ہیں کہ میری جانے کی طبیعت تو نہیں تھی لیکن آپ کے حکم کے آگے ہمیں کوئی چارہ نہیں تھا کہا کہ جاؤ دیکھو کہ قریش نے کیا کیا ان کی خبر لے کر کے آؤ اور کوئی کام اپنی طرف سے نہ کرنا حتح خدیفہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ٹھنڈی کا موسم تو بڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا فدر ایسا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں میں میں چل رہا ہوں. میں حمام میں چل رہا ہوں جات کے ہانڈی ادھر پلٹی ہوئی ہے کسی کا خیما ادھر گرا ہوا ہے کسی کا چولہ ادھر بجا پڑا ہوا ہے کوئی اپنا سامان باندھ رہا ہے یہاں تک کہ میں ایک جماعت کے پاس پہنچا جس میں ابو سفیان تھا میں دیکھا کہ روشنی میں اپنی پیٹھ کو وہ آگ جلا کر کے سینک رہا ہے سردی کی وجہ سے کے لیے کہا ہم نے اپنا تیر تو نکالا کہ ماروں اور اللہ کے دشمن کو ختم کر دوں لیکن اللہ کے رسول کیا کیا تھا کوئی کام اپنی طرف سے کرنا نہیں ہے کہا اگر آپ کا دیکھی ہر موقع پر صحابہ کرام کیسے آپ کے فرمان کو یاد کرتے اور آپ کی اتباع کیا کرتے تھے اس لیے میں کہتا ہوں ساتھی وہ جماعت اس لائق تھی کہ اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے اسے چنا جائے اور یہ بات کب بیان کہتے ہودہ نے کب بیان کی تھی اس لیے کہ ایک مجلس میں تھے تو تابعین میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آپ لوگ کیسے رہتے تھے اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم تو آپ کو ضمیر پر بھی نہ چلنے دیتے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اللہ کے رسول کو لے چلتے کہا کہ تم لوگ ایسی بات نہ کرو کتنے مشکل مشکل مرحلے آئے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کے قدم تو یہ مسئلہ یہ مرحلہ بیان کیا تو کہا کہ پھر ہوا کیا لیکن ہم نے اپنا تیر اور اس جماعت میں پہنچ گیا جہاں ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا کہا کہ ابو سفیان کو اندازہ لگا کہ کوئی آدمی اجنبی داخل ہوا ہے اور یہ تیس چالیس آدمیوں کا گروپ تھا سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا کہ دیکھو ہر آدمی اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑے کون ہے اس کے ساتھ ہاں تم کون ہو بتاؤ اور تم کون ہو بتاؤ یعنی قبل ہے اس کے کہ مجھ سے پوچھے میں ان سے پوچھنا شروع کر دیا اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں نے دھوکا دیا ہمیں بنو قریدا ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں وہ غداری کر رہے ہیں اور ہمارا سامان رسد بھی ختم ہو رہا ہے اور ایسی سردی ہے جس میں ٹھہرنا مشکل ہے لہذا لوگوں چلنے کی تیاری کرو تو کہا ایسا لگا کہ لوگ اسی انتظار ہی میں تھے لوگ اسی انتظار میں تھے سارے لوگ تیاری کوشش کیا اور وہاں سے چپکے سے نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جب پہنچا تو مجھے سردی لگنے لگی میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ساتھیوں یہ ہے آپ کیا کر رہے تھے نماز پڑھ اس لحت حدیفہ بیان کرتے ہیں کہ امرس جب کوئی مشکل گھڑی آپ کے اوپر آتی تھی تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دے کیا نماز فرد نماز ہمارے یہاں مصیبت ہے فرد نماز نہیں فرد نماز نہیں مزید نفرے آپ پڑھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آ کر کے جب ہم نے یہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے کافر یہاں پر ٹھہریں گے نہیں چنان صبح ہوتے ہوتے ساتھیوں پورا میدان خالی ہو گیا پورا میدان خالی لیکن مسلمان اپنی جگہ پر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کا فجر کی نماز کے بعد اجالا ہوا اور جا کر کے آپ نے مشاہدہ کیا تو دور ہی سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھیمے پڑے ہیں اونٹیاں ہیں چوڑے ہیں ہاڈیاں الٹی ہوئی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کہی جو معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کیا فرمایا الگ ولا یک نصیر آج کے بعد سے قریش کے لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے نہیں آئیں گے ہم ان کے اوپر حملہ کرنے جائیں گے آج کے بعد سے قریش ہمارے اوپر حملہ کرنے نہیں آئیں گے ہم ان کے اوپر حملہ کرنے جائیں گے نہن و نصیر ول ہم ان کے پاس چل کر کے جائیں گے اور تاریخ نے ثابت کر دیا اس کے بعد سے کفار کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے قریش کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے کبھی کبھی فوج نہیں اکٹھا کی انہوں نے مسلمان سے مقابلہ کے لیے تو اس طریقے سے غدوے خندق کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاتمہ ہو گیا جس میں مسلمانوں کو کوئی جانی اور مالی نقصان زیادہ نہیں ہوا مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے کہ چھ صحابے کرام شہید ہوئے تھے کتنا چھ اس لیے تیروں کا مقابلہ ہوا کردہ چھ صاحب اکرام شہید ہوئے تھے اور کافروں کے بارے میں زیادہ سے جو ذکر آیاتا ہے وہ دس کا ہے کہ دس کافر قتل کیے گئے تھے اس کا ذکر نہیں آتا بعد میں اس سے کم کا بھی ذکر آتا ہے بعد میں چار کا ذکر آتا ہے بعد میں چار کا ذکر آتا ہے تو اس طریقے سے یہ جنگ خاتمے کو پہنچی مسلمانوں کے اوپر سے یہ مصیبت تلی لیکن ابھی اسلامی جہاد ختم نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا کر کے اپنے گھر میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی یا ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے جبرائیل آئے تشریف لے آئے. اور کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیا ابھی تو اللہ کے فرشتوں نے ہتھیار رکھا ہی نہیں ہے اس طرف چلیے اس طرف نکلیے وہ کہاں بنو قریضا کی طرف جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ غداری کی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اور آپ اخلی مجلس میں سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی محبت ڈال دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں صبح نکلب ہمدکھ اشد اللہ الہ اللہ و فرق